جی جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کے بہتر یا تہتر فرقے ہوں گے مسلمانوں کے بہتر یا تہتر فرقے ہوں گے جی ان میں سے ایک فرقہ حق پہ ہوگا جو کہ جنتوں کا فرقہ ہوگا انشاءاللہ اس کا حدیث کا مفہوم یہ سید نہ غوث نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں جن تہتر فرقوں کو ایکسپلین کیا ہے اس میں رافضیوں کے بھی کچھ فرقے ہیں اس فرقوں کو مزید جب ایکسپلین کیا تو انہوں نے بتایا انہوں نے سعید غسل اعظم نے کھل کے ان کی بربادی کے لیے ان کے غلط عقیدوں کی وجہ سے کھل کے ان کی بربادی کی دعا کی اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے تہتر فرقے ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا تو یہ نہیں کہا کہ یہ پکیہ سارے فرقے مسلمان نہیں ہوں گے تو اس حدیث کی تفصیل سے کیا یہ رافزی اور شیا وغیرہ یہ مسلمان ہے شریف میں کہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے تھے اور میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے اور وہی حضور نے فرما دیا یہ بہتر جو ہیں یہ ناری ہوں گے ایک ناجی ہوگا بہتر جو ہیں وہ دوزخی ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا چلیے پوچھا حضور وہ جنتی کون سا فرقہ ہوگا اس کی تعریف بھی خود حضور متعین کر دی فرما جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پہ عمل کرے بالکل واضح ہو گیا جس کا نام اہل سنت ہے اب آج دوسرے تمام فرقوں کو سامنے رکھ کے آپ اہل سنت کے فرقے یا اس جماعت کو دیکھیے کہ سب سے زیادہ صحابہ کرام علیہ پر اعتماد کرنے والا ان کی باتوں پر عمل کرنے والا سوائے اہل سنت جماعت کے کون ہے اور یہ بھی ترضی ہوئی کہ میری بھی اطاعت کرو اور میرے صحابہ کی بھی اطاعت کرو حدیث میں خود یہ بات متعین ہو گئی ہے نا صاحب؟ اور وہ جو فرمایا شاہ حضرت کیا نام ہے غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ عبد العزیز محدودی دلوی رحمت اللہ نے اپنے زمانے میں ایک کتاب تصنیف کے تحفہ اس میں خود شیو کے چوبیس فرقے گنا ہیں ان میں بھی فرقے ہے اور اس میں سب سے بدترین فرقہ جو ہے وہ حضرت علی کو خدا مانتا جیسا کہ ہم نے پچھلے مذاکروں میں کہا اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سلام نہیں کرتا یا علی مدد مولا عدی مدد کرتا ہے یہ ان کا سلام ہے یہ فرقہ کراچی میں بھی ہے یہ جو بلتستان ہے یہ علاقے میں یہ فرقہ موجود ہے جو حضرت علی کو خدا مانتا لہذا اس میں تو تاریخ خود حدیث سے موجود ہے کہ وہ ناجی وہ جنتی جو میری اور میرے صحابہ کرام کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرے اور آج اس کا نام جو ہے وہ اہل سنت و جماعت